عام سچ کہتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اکتارہ وال سے حساب ہوں وہ فیغف الطمہ ردون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غافل ہیں جب رب کہتا ہے کہ قریب آ گیا اور اللہ کے سوا قیامت کو کوئی جانتا نہیں اور وہ کہتا ہے کہ وہ قریب ہے تو پھر کیا شک کی گنجائش رہ جاتی ہے دیکھو قیامت پر ایمان لانا یہ بنیادی عقائد میں سے ایک ہے کیونکہ قیامت پر ایمان کی وجہ سے انسان کی زندگی پہ تاثیر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات پر اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان کا تذکرہ فرمایا یہ نہیں فرمایا جو اللہ اور نبی پر ایمان لاتا ہو بلکہ فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کرے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ کسی پڑوسی کو تنگ نہ کرے یہ سارے کے سارے اللہ اور آخرت اللہ اور آخرت اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے حالانکہ ضروری نبیوں پر ایمان بھی ضروری ہے کتابوں پر بھی ضروری ہے سارے ضروری ہیں لیکن خصوصی تذکرہ جس کا اللہ کرتا ہے وہ کیا ہے آخرت پر ایمان لانا اس لیے کہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی آپ مجھے بتائیں مرنے کا تو کسی کو پتہ نہیں کب مر جاوے لیکن جس کی پانسی کے دن اناؤنس ہو جاتے ہیں کہ فلاں دن اس کو سزائے موت دی جائے گی کتنے ایسے ہوں گے جن کا اناؤنس نہیں کیا گیا اور وہ اس سے پہلے مر جائیں گے لیکن جس کے بارے میں اعلان ہو جائے اس کی حالت بدلتی ہے یا نہیں اور اس کی زندگی کے شب و روز اور اس کی عادات اور اس کا ڈیلی پروگرام چینج ہوتا ہے یا نہیں اس آدمی کہ جس کی موت کا معلوم نہیں اور جس کا پتہ ہے فلان دن اس کو سوری پر چڑھایا جائے گا ان دونوں کی زندگی بدل جایا کرتی ہے اس کو یقین ہے کہ فلان دن مجھے جانا ہے ہمیں حقیقت میں یقین نہیں آج اگر ہماری زندگی نہیں بدلتی تو وجہ یہی ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہم ہزار بار اللہ کو باور کروائیں کہ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی حساب کتاب ہوگا مرنا پڑے گا دوبارہ اٹھنا ہوگا لیکن ہماری باڈی لینگویج یہی کہتی ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے ہمارے حالات ہماری عادات ہمارے اطوار ہمارے شب و روز ہمارے سٹیٹس یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنا ہے مرنا نہیں ہے اللہ تبارا کا وطارہ فرماتے ہیں کلّا بل تو کدو خبردار یہ تمہاری ان عادات اور ان عقائد کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم جزا کے دن کا انکار کرتے ک بل تو کزبونب تم ہزار بار کا ہمیں یقین ہے لیکن تو میں مرنا یاد نہیں ہے حقیقت یہی ہے اللہ اکبر جب یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے تو پھر اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا غرض ہے میری مثال اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے کراک استحتا مسافر سفر کر کر آیا راستے میں تھکا ہوا تھا دھوپ میں گرمی میں ایک درست نظر آیا اس کے نیچے ذرا لیٹ گیا اور پھر تھوڑا سا سستانے کے بعد پھر اگلی منزل کو چلا گیا اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک آدمی بہت اچھے تو نہیں بلکہ پکے مکان بنا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پاس سے گزرے اور فرمایا آر ال عمر آ جا منظار کا میرا خیال ہے کہ یہ تو لمبے منصوبے لے کر بیٹھا ہوا ہے معاملہ اس سے پہلے ہی قدم ہو جائے من ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اور کسی کی ہو یا نہ ہو اس کی تو ہو گئی آج ہماری بسا اوقات تگ دو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے لیے اور بسا اوقات لوٹ سوٹ کو برابر کرنا رشوت ستانی دھوکہ دہی یہ سب کے پیچھے کیا ہے کہ دنیا کو کسی طریقے سے ایسا بنا لیا جائے کہ یہ جنت جیسی ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا اگر ایک آدمی بزرگ ہو جاتا ہے اس پر آپ دس کروڑ روپیہ لگا دو وہ جوان نہیں ہو سکتا ایسے ہی اس دنیا پر جتنا چاہو پیسہ لگا دو یہ جنت نہیں بن سکتی یہ فنا کے لیے ہے فنا ہی رہے گی اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیو آپ کا فرمان ربع الجلال کا فرمان کہ وہ قریب ہے اس پر بھی یقین ہے اور پھر جو آپ نے نشانیاں بتائی تھی وہ بھی پورے ہو رہی ہیں اس پر بھی یقین فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحر الحریر والمعازف جو بدکاری کو جائز سمجھیں گے اور ریشمی لباس کو جائز سمجھیں گے اور ناچ گانے کے آلات کو جائز سمجھیں گے اب آپ دیکھ لو یہ ہر گھر سے ہر ہاتھ سے میوزک کی آواز آتی اللہ ماشاء اللہ کیا حرم اور کیا کابۃ اللہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایسی ایسی گھنٹیاں گانے ان کو گھنٹی کا نام دے کر جائز قرار دے دیا جاتا ہے ہوتے وہ گانے اور میوزک ہے اس کو گھنٹی کا نام دے کر جائز کر دیا جاتا ہے جیسے شراب کا نام کچھ اور رکھ کر اس کو جائز کر دیا جائے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی پھر کہتے ہیں جی میرے موبائل میں ایسی گھنٹی اور ہے نہیں بھائی اور ہے نہیں تو اس سے جان چھڑوا لو کوئی اور لے لو جس میں کوئی گھنٹی گھنٹی جیسی ہو ہر گھر سے ہر مسجد سے ہر ہاتھ سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر یہ جو چینل چل نکلے ہیں میڈیا چل نکلا ہے کیا ایف ایم ہو اور کیا اے ای ایم ہو اور کیا یہ پرنٹ میڈیا اور کیا یہ ٹی وی اور اس کے की اور اس سے بڑھ کر یہ جو نیٹ کی مصیبت ہے ہر جگہ جو ایک مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے میوزک کی آواز آتی ہے ہر وقت میوزک کی آواز آتی ہے پرمیا وہ لوگ اس کو حلال سمجھیں گے بدکاری کو حلال سمجھیں گے اب آپ اندازہ کر لو عیسائیت میں بدکاری حرام تھی ان کے یہاں عام ہو گئی تو انہوں نے اس کو جائز کر لیا کہ جبر کرتا ہے تو جبر کی سزا ہے بدکاری کی سزا نہیں ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ تو آج کی بات ہے کنیسہ مقابلے میں کھڑا ہے کہ ہم جس پرستی غلط ہے اور قوم اس کو حلال کر رہی ہے یہ تو ہمارے زمانے کی بات کتنی اسمبلیاں اس کو پاس کر چکی ہیں حلال کر چکی ہیں اور سب سے بنیادی مصیبت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو پوچھنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم سلم اسمبلیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام اور یہی مصیبت آج یہاں ہمارے ملک کی بھی ہے اللہ اس کے رسول سے پوچھنے کی بجائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اسمبلیوں سے پوچھا جاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام جو اسمبلی حلال کر دے وہ حلال ہے اگرچہ اللہ نے حرام کیا ہو اور جس کو اسمبلی حرام کر دے وہ ناجائز ہے اگرچہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہو ایوب خان کی بیٹی نے قانون پاس کروا دیا کہ جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں پہلی سے پوچھنا ضروری ہے جبکہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا اس نے اس کو ناجائز قرار دے دیا اللہ کی حدود کو تبدیل کر دیا مشرف نے جو اسمبلی کہے گی وہ حلال ہے جو اسمبلی کہے گی وہ حرام ہے اور جو اللہ اس کا رسول کہیں گے وہ ان کو اس کی کوئی پاسداری نہیں ہوگی اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ اس ملک میں کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں بن سکتا یہ تھا وہ بنیادی مسئلہ اس کو چھوڑ کر اب یہ دو نمونے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک سیکولر سیاست کا اور ایک نے چار با چار بال چہرے پہ سجائے ہوئے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کا مطالبہ ہے کہ یہ قانون غلط ہے اسلام کا قانون آنا چاہیے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہی آنا چاہیے ہم اس لیے جمع ہیں کہ اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہم اس قانون پر عملداری چاہتے ہیں اور ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں تحریک نظام مصطفیٰ اور ہر آدمی لوگ کم از کم زبان سے کہتے تھے کہ پاکستان میں اللہ کا قانون آنا چاہیے اب آہستہ آہستہ وہ آوازیں مطلب کس نے کہا ہے کہ زبان سے نہ بولو وہ اندر سے وہ جذبات ختم ہو چکے اور وہ آہستہ آہستہ آوازیں دم توڑتی نظر آتی ہیں اور سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے ناچ گانے کی طرف جا رہا ہے نوجوان لڑکیاں ٹرکوں کے نیچے دو ہفتے سے سوئیں کون کون اور سوئے کیا کون جانتا ہے اور ہر وقت ناچ گانے کی آوازیں یہ قیامت کی نشانی نہیں اور کیا ہے یہ تو یہاں کوئی ڈک ڈک بجا ڈگ ڈگی بجانے والا آ جائے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہی ڈگ ڈگی شروع کی ہوئی ہے لوگ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قوم کے ذلیل لوگ حکمران بن جائیں گے کیا سے پہلے قوم کے ذلیل لوگ حکمران بن جائیں گے قوموں کو دل سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پیٹ سے سوچتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا ہندوستان پاکستان کا پانی چرا کر کے بجلی بنائے تو اس سے بجلی خریدو اپنا پانی واپس نہ لو اور وہ ہمارے پانی سے سبزیاں اگا کر اس سے سبزیاں امپورٹ کرو اپنا پانی واپس نہ لو اپنے کھیت بنجر کر لو وہ ڈیموں پر ڈیم بناتا چلا جائے مجھے یہ بتاؤ اکانومی تو بیٹھے گی ہمارا تاجر ایک بروکر اور ایک پلے دار سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور ہماری سنت خراب ہوگی یہ تو ایک دور کی بات ہے میں کہتا ہوں اگر وہ سارے ڈیموں کا منہ ایک دم کھول دے ہماری طرف بتاؤ پاک آرمی عوام کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گی یا دشمن کا مقابلہ کرے گی یہ کتنا بڑا ایک بم ہے واٹر بم ہے یہ ایک کالا باغ سندھ دریائے سندھ پر کالا باغ ڈیم اگر بن گیا تو سندھ کا کنٹرول پنجاب کے پاس چلا جائے گا ہمیں قبول نہیں ہے لا الہ الا اللہ اور سارے ڈیموں کا سارا کنٹرول ہندو کے پاس چلا جائے تو یہ ہمیں قبول ہے اس کے ساتھ دوستی لگنی چاہیے آپ کو بتا دوں جو کچھ یہ دو تین ہفتوں سے ہو رہا ہے اس کے پیچھے بنیاد ایک ہے جو آتے ہی اس حکومت نے ہندوستان سے دوستی کی بات کی اس پر دونس کیا اس کا میڈیا ٹرائل چلایا اور فورن پالیسی کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یہ اس کے نتیجے ہیں جب ایک انسان ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات کو بھی ادھر سے کبھی ادھر سے نظر آتے ہیں اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی بنیاد کیا ہے ہندوستان سے دوستی لگنی چاہیے یہ میرے موٹر وے بنانے کا فائدہ کیا اگر ہندوستان کے ٹرک اس پر چل کر سینٹرل ایشیا میں نہ جائیں وہ ظالم جو آٹھ لاکھ فوج لے کر مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے جو پانیوں کو بند کر رہا ہے اس کے سامنے لیٹ جاؤ اس سے دوستی ہونی چاہیے اللہ فرماتے بنائے سارا اولیا بھومیا نے سارا کو دوست نہ بناؤ رسولہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو تلاش کر کے دیکھ لے جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہو وہ کافر سے کبھی دوستی نہیں لگا سکتا یا ایمان آلو میرے اور اپنے مشترکہ دشمن کو دوست نہ بناؤ دسیوں آیات ہیں احادیث ہیں جس موضوع پر دلارت کرتی ہیں لیکن مصیبت بنائی ہوئی ساری قوم کے لیے تو یہ بھی علامت قیامت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل کمینے نے لوگ حکمران بن جائیں گے اور فرمایا اذا ابوی کی اصل امانت جب امانتیں ضائع ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا پوچھا گیا کون سی امانت ضائع ہو جائے فرمایا ایزا امر علاقۂ فن تدرسہ جب نہ اہل لوگوں کو حکمرانی مل جائے گی پھر قیامت کا انتظار کیا اہلیت ہے جتنے بھی آپ کو نسار نظر آتے ہیں اس میدان میں جتنے بھی نظر آتے ہیں کیا اہلیت ہے ان کے پاس مسلمان کا حکمران ہوتا تھا اس میں کوئی جرت اور بہادری ہوتی تھی کوئی اس کے سینے پہ تمغے ہوتے تھے کہ اس نے اتنے کافر قتل کیے اتنے مارک کی قیادت کی اسرائیل میں کوئی وزیر اعظم اس وقت نہیں بن سکتا جب تک اس نے مسلمان قتل نہ کیے جاؤ اس کی تاریخ میں دیکھ لو مسلمان قتل کیے بغیر کوئی مسلم, کوئی ان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا کیا کیا ہے؟ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں جو باریوں میں لگے ہوئے ہیں قوم کو گدا بنایا ہوا ہے اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں اب میری باری ہے اور اب تیری باری نہ کوئی دین کا علم ہے نہ کوئی فہم و فراست ہے نہ کوئی اسٹریٹجی ہے معیار اس قوم کا کیا ہے انگریزی اچھی ہو تو اس کو وزیر خارجہ بنا دو یہ کیوں اس کو وزیر خارجہ کیوں بنایا اس لیے کہ اس کی انگریزی اچھی تھی یہ معیار ہے فرمایا نہ اہل حکمران ہوں گے تو قیامت کا انتظار کرنا انہ و انا, اِنَّا الحراج ہوں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے خرق کے عادت واقعات ہوں گے لوگ جانوروں کے ساتھ باتیں کریں گے فرمایا صحیح بخاری میں ہے ایک آدمی جانور پر گھوڑے کی بجائے گائے پر سوار ہو گیا گائے مڑ کر دیکھتی ہے اس کو کہتی ہے وہ تو میرے اوپر بیٹھ گیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے تھوڑا پیدا کیا ہے ان نلم نخلق لہذا ان نما خلق <نلزرق> ہمیں تو اللہ نے کھیتی باڑی تھوڑا حل والے پانی نکالنے کے لیے پیدا کیا ہے ورنہ اصل کام تو دودھ اور گوشت ہے اس کام کے لیے سواری کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا فرمایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں ابو بکر صدیق بھی اس پر ایمان لاتا ہے رضی اللہ عنہ. پھر کہا ایک بھیڑیے سے مالک نے اپنی بھیڑ چھین لی تو بھیڑیا بیٹھ گیا جس طرح توتروں کے بل بیٹھ گیا اور کہتا ہے یہ میرا رزق تھا میری روٹی تھی تو نے میرے پاس سے کیوں چھین لی ہے وہ کہتا ہے عجیب بات ہے یہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے اور کہا کہ اس وقت مجھ سے کون چھینے گا جب میرے سوا اس کا کوئی نگران نہیں ہوگا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسان جانوروں سے باتیں نہیں کرے گا اور اس کی چھڑی اس کو اس کے ساتھ باتیں کرے گی اس کی اپنی ران اس کے ساتھ باتیں کرے گی اور بتائے گی کہ تیرے گھر میں تیرے بعد کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کی ایک سائنسی شکل تو بن چکی ہے کیمرہ گھر لگا دو انٹرنیٹ پر چڑھا دو سارا پتہ چل جاتا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے لیکن یہ کوئی اور شکل ہے جو قیامت کی علامت کے طور پر ہے اللہ جانے کس وقت دھور ہوگی تو یہ سب خر کے عادت اس طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوں گی یہ قیامت کی علامات میں سے آرامتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں یہ سب جو جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں بدکاری عام ہونا گاجے باجے عام ہونا حریر ابھی عام نہیں ہوا ریشم کے کپڑے عام نہیں ہوئے یہ انسان کے سٹیٹس مینٹین کرنے کی نشانی ہے پیسہ زیادہ ہوگا تو پھر وہ ریشمی کپڑے پہنیں گے لیکن یہ کرنڈی اور مختلف شکلیں ہیں ملتان کے علاقے میں ایک دفعہ جانا ہوا کسی کے گھر میں تھا اس نے کہا کہ میں چائنا سے وہ کیڑوں والی اصل ریشم لاتا ہوں اور یہ کپڑا اس سے بنتا ہے دو کپڑے اس نے بتائے ریشم جو پولیسٹر والا ہے وہ حرام نہیں جو کیڑے والا ریشم ہے وہ مردوں پر حرام ہے اور اب وہ کیڑوں والے ریشم کے کپڑے روٹین میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو خرید خرید کر بناتے ہیں اور یہ بہت بڑا اپنے آپ کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ میں نے کرنڈی پہنی ہوئی ہے تو میرے عزیز بھائیوں کے علم اٹھ جائے گا جہالت بڑھ جائے گی بدکاری اور اس کے اسباب بڑھ جائیں گے ایمان کے اسباب کم ہو جائیں گے علم اٹھ جائے گا تو وہ پروٹیکشن جاتی رہے گی جس وجہ سے انسان اللہ کے دین پر رہتا ہے فرمایا یسم رج المومن سی کافرا صبح ہوگا مومن ہوگا شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا رات کسی کو ملا تھا مومن تھا صبح ہوئی تو کافر ہو چکا ہوگا یہ بھی دنیا دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے گا ہمارا ایک ساتھی مدینہ میں مجھے بتاتا ہے میں ترکی گیا تو ہر طرف بے دینی نظر آئی یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے اپنی تمام حدیں پھلانگ دی یورپ سے بھی زیادہ گند وہاں بڑا پریشان تھا مسجد میں گیا نماز پڑھی تو وہاں ایک نوجوان مجھے نظر آیا ماشاء اللہ داڑھی بھی اس کی تھی تو میں نے سوچا چلو ایک تو بندہ مجھے نظر آیا جو دیندار ہے لیکن کیا بتاؤں اس کی کیا حالت تھی اور وہ اس کے پاس کیا کرنے گیا تھا تصویروں کا البم لے کر گیا تھا فرمایا مایا یہ بھی دین اہول آ رہا دنیا دنیا کے مفاد کے لیے دین بیچ دے گا اب آپ دیکھو جو اس وقت مولویوں کی حالت ہے اللہ معاف کرے یہ دھرنے میں بیٹھنے سے کتنا اذر ملتا ہے جناب اور پچھلے الیکشنوں میں آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا الیکشن آ گئے رمضان کے دنوں میں تو کہا الیکشن میں ووٹ ڈالنا یہ آپ کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے چھوڑو اعتکاف کو اور جا کر کے ووٹ ڈالو یہ بھی دین اہول عالت ہے دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے گا ایمان بیچ دے گا لوگوں کا اس طرح مومن اور اچانک کافر ہو جانا انسان مومن اور کافر کیوں نہیں ہوتا تھوڑا بہت درک رکھتا ہو تھوڑا علم رکھتا ہو کہ دنیا یہ ایمانیات کیا ہیں اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ رات کو مومن تھا صبح کافر تھا صبح مومن تھا شام کافر تھا تو اس وقت ان کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہوگا دیکھا دیکھی کا مسلمان ہوگا اور دیکھا دیکھی لالچ ملا تو کافر ہو گیا آج دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ عیسائی ہو رہے ہیں لالچ کی وجہ سے بڑی بڑی آبادیاں افریقہ کی غریب ممالک کی وہ ان کو لالچ دیتے ہیں اور ان کو کافر بنا لیتے ہیں انڈونیشیا میں مشرقی تیمور میں انہوں نے کیا کیا لالچ دے دے کر لوگوں کو کافر کیا یہ بھی دین اہل آدم دنیا دنیا کے لالچ میں اپنا دین بیچ دے گا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پروٹیکشن وہ حفاظت ختم ہو جائے جو اللہ کے دین کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے اور آج ہمارے پاس اللہ کا دین کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے اپنے اپنے گرے میں جھانک کر دیکھو کتنا دین کا علم ہے آپ کے پاس ایک ہی دو اور بے کی دو الجبرہ اور ریاضی اور میتھ اور کندھے ہلا کر انگریزی بولنا یہ تو اکثر کو آتا ہوگا لیکن اللہ کا دین نماز روزہ اس کا معنی اس کا ترجمہ ایمانیات شرک سے بچنا یہ کتنا کس کے پاس ہے العمان والحفیظ اللہ جانتا ہے کہ ہم نہ خود پڑھنا چاہتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں کس کے بچے کتنے دین کی طرف آئے ہیں آپ کو میں کیا کہوں میں اپنے گربان پہ جانتا ہوں میری برادری مولویوں کے بچے دین نہیں پڑھ رہے اب دیکھ لو جتنے مولویوں کے نام آپ کو ذہن میں آتے ہیں سب کی ارادوں پر غور کرو ادھر کسی کسی کا ایک بچہ ورنہ سب کے دنیا داری کی طرف جا ہے ایسی مصیبت ہے کہ اس نے دین پر رہتے ہوئے علم دین پر رہتے ہوئے یہ طے کیا کہ یہ میدان اچھا نہیں ہے آئندہ میں آپ اپنے بچوں کو ادھر نہیں آنے دوں اس سے اس کے اپنے علم کا اندازہ لگا لو اس کے اپنے معیار کا اندازہ لگا لو کہ جو اپنے ماشاءاللہ سے عالم بنا پھرتا ہے اور علم کے اس میدان کو اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتا اس کا اپنی کیفیت کیا ہوگی بڑے بڑے نام تھے سندھ میں بلوچستان میں آج ان کے گھرانے دین سے خالی ہیں سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دین کے علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں چھینے گا ان اللہ حال کے بد العلم انتظام ان نما بدہ ببض العلما جاتے رہیں گے علم جاتا رہے گا آج علماء جا رہے ہیں اور علم جا رہا ہے اور جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو سارے یہ جاہل جاہل جماعتوں کے سربراہان اور جالی مولوی وہی فتوی دیں گے آفت و بغیر علم جہالت کے باوجود فتوی چھوڑیں گے فض الو عد گمراہ ہوں گے بھی گمراہ کریں گے بھی اور یہ اس کی صاف مثال آپ کے سامنے موجود ہے عالمِ دین یہ کہتے ہیں ٹی وی یہ کہتے ہیں ٹی وی والا یہ کہتا ہے فرمایا صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا تو میرے عزیز بھائیوں اپنے اپنے اولادوں کو دین پڑھاؤ خود دین پڑھو گھر میں ایک ترجمہ کلاس شروع کرو اپنی چار دکانوں والے بیٹھ جایا کرو اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ جایا کرو تین چار آیتوں کا ترجمہ دو آیتوں کا ترجمہ ایک رگو ویسے پڑھ لیا ایک آدھ حدیث پڑھ لی روزانہ روزانہ چلتے چلتے آپ اس کے اندر سے گزر جاؤ گے تو آپ کم از کم کم از کم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے اپنی اولادوں میں سے اپنے پتیجے بھانجے اپنے ملازمین اپنے محلے دار ان کے بچوں کو قائل کر کے یہاں لاؤ ان کو دین پڑھایا جائے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے اپنے رشتے داروں کو اس کفر کی پوری لہر اور اس کے کفر کے طوفان سے بچا سکیں اور اس کے سامنے کھڑا ہونا سکھا سکیں اللہ تبارہ کا وطالہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم